خطبہ نمبر نوے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ممبر کوفہ پر یہ تقریر یوں فرمائی کہ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی یا امیر المومنین علیہ السلام اپنے خدا کا اس طرح تعارف کرائیں کہ ہماری محبت و معرفت بڑھ جائے یا یہ سوال کیا ایسا تعارف کرائیں کہ ہم مشاہدہ عینی کر لیں امیر المومنین علیہ السلام ناراض ہوئے اور نماز کا اعلان کرا دیا اس قدر لوگ جمع ہوئے کہ مسجد چھلک گئی آپ ممبر پر تشریف لائے اور ہم اپنی نعمتوں کو روک لے اور کسی کو کچھ نہ دے تو اور زیادہ امیر نہیں ہو سکتا اور جو بخشش اس کی سروت و دولت میں کمی نہیں کر سکتی حالانکہ ہر دینے والے کا سوائے خدا کے مال کم ہو جاتا ہے اور ہر نہ دینے والا سوائے خدا کے برا سمجھا جاتا ہے بلا شبہ وہ خدا ہی ہے جو اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے اور انہیں نعمت منفیت اور بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے یہ مخلوق اس کی عیال ہے جس کی روزی کا وہ ذمہ دار بنا ہے اور جو کچھ یہ مخلوق کھاتی ہے اسے مقدر و معین فرما دیتا ہے وہ خدائی ہے جس نے رغبت کرنے والوں اور طلب کرنے والوں کو واضح اور صاف راستہ بتا دیا ہے اس سے جس چیز کا سوال کیا جائے اس سے غیر سوال شدہ چیزوں کے مقابلے میں زیادہ سخی نہیں کہا جا سکتا وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کچھ نہ تھا کہ کوئی چیز اس سے پہلے مانی جا سکے اور ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کہ اس کے بعد کوئی چیز تسلیم کی جا سکے وہ اس سے مانے ہے کہ مردم کے چشم اس تک پہنچ سکے یا ادراک کر سکے اس پر زمانے کے انقلاب وارد نہیں ہوتے جس سے اس کے احوال و مقامات میں تغیر واقع ہو نہ وہ کسی مکان میں ہے کہ اس کے لیے نقل و حرکت روا ہو سکے وہ اگر ان تمام چیزوں کو عطا کر دے جنہیں پہاڑوں کی کانیں اور سمندروں کی سپیاں دیتی ہیں جیسے چاندی سونا موتی مرجان کے خوشے جب بھی اس کی اتا اور بخشش پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس کی نعمتوں کے خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور اس خدا کے پاس وہ نعمتھائے بے پایا اور پنہا ہے کہ آدمی ان سے آگاہ نہیں جنہیں کبھی بھی اہل دنیا کی طلب گاریاں تمام نہیں کر سکیں گی اس لیے کہ وہ ایسا جواد و سخی ہے کہ جس کی عطا کو سوال کرنے والوں کا سوال کم نہیں کر سکتا اور مسلسل سوال کرنے والوں کی دروز گری بخیل نہیں بنا سکتی پوچھنے والے دیکھ اور قرآن کریم نے اس کے جن صفات کی طرف تیری رہنمائی کی ہے ان کی پیروی کر اور اسی کی ہدایت کے نور سے روشنی حاصل کر اور جن صفات کے جاننے کا تجھے شیطان نے مکلف اور پابند کیا ہے نہ طریقہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصر آئ خدا سے ان کا کوئی سراغ ملتا ہے ان کا عرفان خدا پر چھوڑ دے اس لیے کہ خدا کا انتہائی حق تجھ پر بس اتنا ہی ہے کہ جو کچھ اس نے بتایا ہے اسے جان لے اور یاد رکھ کہ راس خون نفیل علم وہ لوگ ہیں جنہیں پردہ غیب اور حجاب الہی کے اندر کی نامعلوم باتوں کے اقرار عجز نے پردہ غیب میں جانے سے بے نیاز کر دیا اور ان کی مدہ فرمائی کہ یہ جس چیز کو جانتے نہیں اس کے بارے میں اپنے عجز کا اعتراف کر لیتی ہیں اور جن چیزوں کی کوہنا اور جس حقیقت کے بارے میں انہیں نت کو فکر کا مکلف نہیں کیا ان کے بارے میں جستجو نہ کرنے ہی کو رسوخل علم قرار دیا ہے لہذا اسی پر اکتفا کر اور اپنی مختصر و معذور عقل کے سہارے خدا کی عظمت و جلالت کا اندازہ کرنے سے باز آ جا ورنہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا بلا شبہ وہ قادر مطلق ذات ان اوہام کو ناکام بنا دیتی ہے جو اس کی انتہا و قدرت کا ادراک کرنا چاہتے ہیں اور وساوت سے مبرہ فکر جب اس کی مملکت کے پوشیدہ اسرار کی گہرائیوں تک پہنچنا چاہتی ہے اور قلب والہ طور پر اس کے صفات کی کیفیت معلوم کرنے پر توجہ کرتا ہے اور جب عقل کی راہیں علم ذات حاصل کرنے کے لیے درجۂ خفا تک پہنچ جاتی ہیں جہاں تک صفات نہیں پہنچ سکتے تو خدا انہیں اس وقت روک دیتا ہے جب وہ دوسری چیزوں سے دامن جھٹک کر اس کونا کی ذات کی معرفت کے لیے غیوب کی تاریکی میں مقام ہلاکت کو طے کر لیتی ہے پھر یہ فکر پسند ناکامی کا اطراف کرتی ہوئی لوٹ آتی ہے کہ نہ اس کی معرفت اپنی حدوں سے آگے بڑھ کر حاصل ہو سکتی ہے نہ قلب بشر میں اس کی علو و شان اور جبروت و منزلت کا گمان بھی آ سکتا ہے خدا نے غیر کسی مثال کو سامنے رکھے ہوئے خلق کو پیدا کیا اور بغیر کسی مقدار کی پیروی کیے ہوئے اس نے آفر کا کام انجام دیا اس نے ہمیں اپنی ملکوت تو قدرت دکھائی وہ عجائے بات دکھائے جو آثار حکمت پر زبان حال سے گویا ہیں اور مخلوقات کے اقرار احتیاج نے ان کا وجود قدرت خدا کے سہارے سے قائم کیا ہے اس اقرار نے ہمیں یہ سمجھنے پر مجبور کیا کہ اس کی معرفت حاصل کرنے پر دلیل قائم ہو چکی ہے اور گنجائش نہیں اور اس کی بے مثال تخلیق اور پیدا کردہ چیزوں میں اس کی کاریگری سنت اور حکمت و دانائی کے نشانات اور جھنڈے گڑے ہوئے ہیں پس جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ اس کی حقیقت پر حجت اور دلیل ہے اگرچہ وہ مانندے نباتات و جمادات بے زبان ہی کیوں نہ ہو پس ان موجودات کی تدبیر و نظم بجائے خود حجت و برہان گویا ہے اس کی خلاقیت پر میں گواہی دیتا ہوں کہ جو شخص تیری مخلوق کے اعتبار سے تجھے تشبی دے زیر گوشت و پوست جوڑوں کی پیوستگی میں تیری نظیر دے در حقیقت اس نے تجھے پہچانا نہیں اور یقین نہیں کیا کہ تیرا مسلمانند کوئی نہیں ہے گویا متبعین بت کے تابعین مشرق کو کافر کا یہ قول ہی نہیں سنا جب وہ قیامت کے روز کہہ رہے ہوں گے خدا کی قسم جب ہم اے بتو, تمہیں خدا کے برابر قرار دے رہے تھے سخت گمراہی میں مبتلا تھے بے شک وہ لوگ جھوٹے تھے جو تجھے اپنے بتوں سے تشبیح دیتے یا اپنے وہم سے تجھے مخلوقات کے برابر قرار دیتے تھے اور صفات مخلوق کے ساتھ تجھے متصف جانتے تھے انہوں نے اپنے دل سے تجھے عام جسم رکھنے والی چیزوں کی طرح تیرے اجزا قرار دیے اور مختلف قوتیں رکھنے والی مخلوق پر اپنے ایجاداد عقلی سے تیرا قیاس کیا میں گواہی دیتا ہوں جس کسی نے تیری مخلوق میں سے تجھے کسی کا ہم پایا بنایا اس نے گویا اسے تیرے برابر مانا اور وہ قطن ان باتوں سے انکار کرتا ہے جن کے بارے میں تیری آیات محکم نازل ہوئی ہیں اور جن پر دلائل و بینات کے شواہد گویا ہیں تو ہی وہ خدا ہے کہ تیرے لیے عقل کی انتہا دور رسی ہے کہ تو نہ ان کے افکار کی حدود میں کیفیت کے ساتھ سما سکے ذہنی تصورات کے دائرے میں آ سکے اور اس طرح محدود ہو کر رہ جائے اس لیے کہ محدودیت اور تغیر و لوازم امکان میں سے ہے اور یہ خدا واحد کی شان نہیں اسی خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام مرشاد فرماتے ہیں خدا نے اپنی مخلوق کی بقا زندگی کو معین کیا ہے اسے مستحکم اور استوار بنایا اس کا بندوبست کیا اور اس میں کرم نمائیاں ملحوظ رکھیں اور اسے اپنے مقصد حیات میں اس طرح متوجہ کر دیا کہ اب نہ وہ حدود منزل سے تجاوز کر سکتا ہے اور نہ منزل مقصود تک پہنچے بغیر دم لے سکتا ہے جب اسے راہ مشیت پر راہ روی کا حکم دے دیا گیا تو یہ بات اس پر گرا نہیں گزری اور یہ کس طرح ہوتا جب کہ جملہ امور اس کی مشیت ہی سے صادر ہوتے ہیں جو اشیاء گونگوں کا خالق ہے قوت فکر کی طرح رجوع کیے بغیر اور نہ انسانی تبوں کی طرح اس کا کوئی محرک تھا کہ اس نے پہلے سوچا پھر جب کیا اور بغیر تجربے اور آزمائش کے وہ خدا واد ہے خلقت و آفر نش کا سارا کام اس نے اپنی مشیت سے کیا ان میں سے ہر ایک نے اس کی اطاعت قبول کی اس کی دعوت تسلیم کی اس طرح کے نہ تاخیر کو دخل دیا نہ سستی کو درمیان میں آنے دیا اس نے تمام چیزوں کی نادرستی اور کجی دور فرمائی ان کے حدود مقرر کیے اور اپنی قدرت سے متضاد چیزوں کے درمیان جوڑ اور ربط پیدا کیا اور انہیں اس طرح باہم پیوست کر دیا کہ ان کا جدا ہونا ممکن نہ رہا پھر اجناس کے اعتبار سے اختار اور حیات میں فرق پیدا کیا یہ ہے وہ پہلے پہل پیدا ہونے والی کائنات جس کی بناوٹ کو اس نے محکم کیا اور محض اپنے ارادے اور مشیت پر اس کائنات کی ایجاد و اختراع کی اسی خطبے کے ایک حصے میں امیر علیہ السلام نے آسمان اور آیات الہی کا ذکر فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں خدائے بزرگ برتر نے آسمان کے کشادہ راستوں کو کسی چیز میں لٹکائے بغیر منظم اور برقرار کر دیا اس کے وسیع شگافوں کو بہم ملا دیا اس کے اور اس جیسے کردن کے درمیان ربط پیدا کیا فرمانے الہی لے کر زمین پر اترنے اور لوگوں کے نامائے اعمال لے کر آسمان پر چڑھنے والے ملائکہ پر سختی کی راہیں آسان کر دی ان آسمانوں کو اس نے اس وقت پیدا کیا جبکہ یہ درے بخار سے زیادہ نہ تھے تاکہ آپس میں زیادہ فاصلہ رکھنے والے قطعات باہم پیوست ہو جائیں اور تدبیر و تنظیم کے بعد ان کے بند دروازے کھول دیے ان کے رکھنوں پر ستارہ ہائے درخشا کے نگہ بان مقرر کیے اور اپنی قوت سے انہیں اس بات سے روک دیا کہ اپنے مرکز سے ہٹ کر شفاف ہوا میں گردش کریں انہیں اپنے حکم کا پابند بنایا اس نے خورشید کو کہ بینا کنندہ ہے دن کی علامت قرار دیا اور چاند کو اس کا نور اوقات شب میں کم زیادہ ہوتا رہتا ہے رات کی نشانی بنایا اور ان دونوں کو ان کی اہمیت کے مطابق مشیر رہ بنا دیا اور درجات کے مدارج میں ان کی ایک حد معین کر دی تاکہ اس طرح وہ ان دونوں کے ذریعے شب و روز میں امتیاز پیدا کر دے اور ان کی مقداروں سے سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کیا جا سکے پھر اس نے ہر آسمان کی فضا میں اس کا فلک معلق کر دیا اور ستاروں کو کہ موتی کی طرح سفید ہیں اور کواقب کو کہ مانندے چراغ روشن ہیں اس کی زینت اور آرائش قرار دیا اور چورا چوری روموز الہی کی کنسوئیاں کرنے والے شیاتی پر اس نے درخشاں ستاروں کے تبر چلائے اور ان ستاروں کو اس نے تصخیر کے بعد ان کے راستوں پر رواں کر دیا کہ ان میں جو ثابت قدم ہیں حرکت نہیں کرتے جو سیار ہیں وہ گرم سیر ہیں حبوت غروب سڑوت طلو نہ ناموافق سڑوت موافق بنا دیا اسی خطبے میں اب وہ حصہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرشتوں اور آسمانی مناظر کی نقشہ کشی فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں پھر اس پاک پرورتگار نے اپنے آسمانوں اور اپنی ملکوت کے عرش بلند کو آباد کرنے کے لیے اپنی مخلوق کی عجیب ترین قسم ملائکہ کو پیدا کیا جن سے فضائے آسمانی کے راستوں کو پر کر دیا اور اب ان کشادہ منزلوں پاک اور پاکیزہ مکانوں اور پردہ عظمت و بلند قدری کے پیچھے اس کی تصبیح کرنے والے ملائکہ کی آوازیں گونج رہی ہیں جن سے کان گنگ ہیں ان کی پشت پر درخشندگی نور کا منظر ہے کہ آنکھیں طاقت دیدار نہیں رکھتی جس کے باعث نگاہیں ٹھٹک کر رہ جاتی ہیں ان ملائقہ کو خدا نے طرح طرح کی صورتوں اور رنگا رنگ حالات میں خلق فرمایا ہے کہ ہما وقت اس کی بزرگی اور عظمت کے شناخو رہتے ہیں یہ کئی کئی پر رکھنے والے ملائکہ اس کی بلندی عزت کی تصبیح کیا کرتے ہیں اور خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں اور سنتوں میں سے جو چیزیں آشکار ویدہ ہیں انہیں اپنی جانب منسوب نہیں کرتے نہ اس امر کا ارادہ کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو خدا نے تنے تنہا پیدا کیا ہے ان کی تخلیق میں یہ بھی شریک ہیں بلکہ یہ وہ بندگان گرامی ہیں جو کبھی فرمان الہی سے سرتابی نہیں کرتے ہمیشہ اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں ان میں سے بعض اپنے مقام پر وہی یہ کے امانت دار ہیں اور اپنے نبیوں کی طرف اپنے احکام و فرامین کا بار انہیں پر ڈال رہے ہیں اور ان فرشتوں کو ہر قسم کے شک و شبہ سے معصوم کر دیا ہے پس ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو رضائے خداوندی سے منحرف ہو جائے عبادت کرنے کے اسباب مہیا کرنے میں ان کی مدد فرمائی ہے پر پردگار عالم نے اور اپنے کرم سے توازے کو ان کا شعار قرار دے دیا ہے اور ان پر سپاس گزاری اور حمد خانی کے دروازے کھول کر ان کی مشکل میں آسانی پیدا کر دی اور توحید و یگانگی خداوندی کی آشکار علامتیں دلیلیں ان کے لیے قائم کر دی گناہوں کے بارے میں ان کی پشت کو بوجھل نہیں بنایا نہ شب و روس کے انقلاب و تغیر نے ان میں کسی طرح کی گجی پیدا کی شکوک و شباہات نے ان پختہ ایمانوں پر کبھی تیر اندازی نہیں کی اور خیالات فاسد نے ان کے یقین سے معرقے نہیں لڑے وہ کامل الایمان ہیں کسی نے ان کے دلوں میں حسد کی آگ نہیں بھڑکائی اور نہ حیرت و سرگشتگی نے اس معرفت و شنسائی حق کو چھینہ جو ان کے سینوں دلوں میں گھر کر چکی تھی حق طالع کی عظمت و بزرگی ان کے دلوں میں راسخ ہو گئی شیطان ان کی تما نہیں کرتے کہ ان کے فکر و اندیشے پر اپنی بددیانتی کے ساتھ مسلط ہو سکیں ان فرشتوں میں ایک دستہ وہ ہے ابر پربارہ کوہ بلند و بزرگ تر اور راستہ بھلا دینے والی تاریکی اور تیرگی میں موجود ہے اور انہی فرشتوں میں بعض وہ ہیں جن کے قدم زمین میں سوراخ کر کے آخری نقطہ زمین تک پہنچ چکے ہیں اور ان کے یہی وہ قدم ہیں جو پرچم سفید کے مانند فضا میں نصب ہیں ان کے قدموں کے نیچے وہ تیز ہوا ہے جو انہیں ان کی آرام گاہ میں روکے ہوئے ہے خدا کی عبادت اور بندگی نے انہیں ہر کام سے روک رکھا ہے ان کے ایمان اور معرفت پروردگار نے انہیں ہر وسیلے سے بیگانہ کر دیا ہے ان کے یقین محکم نے انہیں ہر دوسری چیز سے رو کر دیا ہے شدت شوق و دوستی خدا کے جذبے نے ان کی تمام توجہ صرف اسی کی طرف مرکوز کر رکھی ہے جو کچھ چاہتے ہیں اسی سے طلب کرتے ہیں کسی دوسرے سے امید و تبک نہیں رکھتے معرفت الہی کی حلاوت اور شیرنی اس جام سے چکھ چکے ہیں جو سیر کر دینے والا اور محبت و دوستی خدا سے مملو ہے خدا کا خوف ان کے قلب میں جمع ہوا ہے اطاعت و بندگی کی کثرت نے ان کی کمر خم کر دی ہے مگر خدا کی جانب میل و رغبت کی کثرت نے اس کی بارگاہ میں ان کے تجر و زاری کو کم نہیں کیا ہے بلندی مرتبہ منزلت نے فروتنی کے علاقے ان کی گردن سے جدا نہیں کیے عجب و خود پسندی نے ان میں راہ نہیں پائی کہ اپنی ماضی کی عبادت و ریاضت کو بہت سمجھیں عظمت الہی کے سامنے ان کی آجزی نے ان کے اچھے اعمال کے لیے اہمیت کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا اب یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں چاہے جتنی زیادہ عبادت اور بندگی کریں مگر کسی طرح کی سستی ان پر تاری نہیں ہوتی نہ ان کی رغبتوں میں کمی ہوتی ہے کہ اپنے رب سے امیدواری کی آنکھیں بند کر لیں اور غیر سے لو لگائیں اور خدا سے مناجات اور راز و نیاز کثرت اطراف زبان کو خشک نہیں کر دیتی نہ دوسری مصروفیات ان پر غالب ہوتی ہیں کہ خدا سے راز و نیاز مناجات کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور جس طرح مقام پر یہ عبادت و ریاضت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کے کاندھے پہلو ادھر ادھر نہیں ہوتے نہ اس کے احکام میں راحت طلبی کے لیے گردن موڑتے ہیں نہ ان کے پختہ ارادوں پر غفلتوں کی خود فراموشی غالب آنے پاتی ہے نہ ان کی ہمتوں پر گمراہ کن خواہشوں کے تیر برستے ہیں کہ وہ اطاط الٰہی سے الگ ہو جائیں انہوں نے دارائے عرش کو روزے حاجت و نیاز مندی کے لیے ذخیرہ بنا لیا ہے اور جب اس کی مخلوق دوسری مخلوقات کی طرف متوجہ تھی اس وقت بھی انہوں نے اپنے شوق کی وجہ سے ادھر ہی رخ رکھا یہ کبھی بھی حد عبادت کی انتہا کو نہیں پہنچتے اور اگر انہیں پابندی عطاعت کا شوق پلٹاتا ہے تو انہی چشموں کی طرف جو امید و بیم سے کبھی خالی نہیں ہوتے یعنی مصروف عبادت ہی رہتے ہیں اور عذاب الہی سے خوف کا سبب کبھی ان کی نظروں سے نہیں ہٹتا کہ اپنی کوشش سے دست برداشتہ ہو کر سستی اور غفلت کے شکار بن جائیں تمام دنیاوی انہیں اسیر و گرفتار نہیں کر پاتی کہ معمولی سی کوشش کو اپنی جد و جہد پر ترجیح دیں جو اعمال ان سے سرزد ہوتے ہیں انہیں یہ بزرگ اور گرام مایا نہیں سمجھتے اور اگر ان کو بڑا سمجھتے ہوتے تو امید ثواب خوف خدا کو ان کے قلوب سے زائل کر دیتا وہ شیطان کے غلبے سے اپنے پروردگار کے بارے میں اختلاف نہیں کرتے اور بدی اور دشمنی انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتی اور ایک دوسرے پر حسد و ان پر, پر غلبہ نہیں پایا اور ان کی ہمت و پختہ ارادے بٹتے نہیں پس فرشتگان خدا اسیر و گرفتاری ایمان ہیں حق و ایمان سے روگردانی انہیں ایمان سے جدا نہیں کرتی اور طبقات آسمانی میں دل بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ حالت سجدہ میں موجود نہ ہو یا کوئی فرشتہ حکم باری تعالی کی بجا آوری سی کوشش نہ کر رہا ہو یہ اپنے خدا کی کسرت اطاعت و بندگی سے اپنے علم و یقین میں اضافہ کرتے ہیں اور اپنے قلوب میں اس کی عزت و عظمت کو بڑھاتے رہتے ہیں یعنی ہر وقت اور ہر حال میں یہ خدا سے وابستہ رہتے ہیں کبھی اس کا دامن نہیں چھوڑتے اپنے خطب عالیہ کے اس جزو میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے زمین کی کیفیت خلق اور اس کی صفت نیز انسان اول آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آدمیوں کی ذہنی و عملی کوتاہیوں پر روشنی ڈالی آپ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں خداوند مطال نے زمین کو متحرک کو طوفان خیز موجوں پر بچھا دیا ان دریاؤں پر کے پانی سے پر اور مملو تھیں ایسی حالت میں کہ ان کے دریاؤں کی بلند و بالا موجیں متلاطم تھیں اور آپس میں ایک دوسرے کو دھکیل رہی تھیں اور ان میں اس طرح کی آوازیں گرج رہی تھیں جیسے مست حیوان ترک مستی میں ہو جس کے منہ کف سے بھر چکے ہوں ان تلاتم خیز موجوں کی سرکشی بارے زمین سے دب گئی اور اس کے میں جوش کو جب زمین نے اپنے سینے سے دبا لیا تو وہ قابو میں آ گیا اور جب اس پر اپنے شانوں پہلوؤں کے ساتھ حرکت کرنے لگی تو یہ آب تند زلیل و شکستہ بن گیا ساکن ہو گیا اور ضلعت کی آہنی لگام میں جکڑا ہوا فرما بردار اسیر و گرفتار بن گیا اور فرش زمین تیز و دورہ موجوں کے اوپر پہر گیا اور اس زمین نے پانی کی ناز فرمائی و سربلندی تکبر و خودسری اور بھرپور بھاؤ کو شکنجے میں لے لیا تو اس کی تغیانی کے بعد رکا اور اپنی اچھل گوت کے بعد دھیما ہو گیا تو جب زمین تلے دب کر پانی کا جوش کم ہوا تو خدا نے اس کے مختلف گوشوں پر بڑے بڑے پہاڑ نصف کر دیئے اور زمین کے اوپر پانی کے چشموں کا راستہ پیدا فرمایا اور انہیں کشادہ میدانوں اور ان کے اطراف و جوانب میں پراگندہ کر دیا اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کے سنگوں سخت و عظیم و بلند چٹانوں اور چوٹیوں کے باعث معتدل کر دیا چنانچہ وہ اپنی سطح کے مختلف قطعات میں پہاڑوں کے پیوست ہونے اور شگوفوں میں ان کے پھنس جانے اور پھر پست و بلند حصہ زمین پر ان کے مسلط ہو جانے کے باعث وہ ہلنے سے رک گئی اور خداوند تعالیٰ نے زمین اور فضا کے مابین فراغی پیدا کی اور اس نے ہوا کو زمین پر رہنے والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا اور پھر اس کے ساکنوں کو ان کے تمام احتیاجات و ضروریات کے ساتھ اس کی طرف بھیج دیا پھر اس زمین بے پناہ کو کہ پانی کے چشموں اور نہروں کی رسائی جہاں تک محال ہے ان کے حال پر چھوڑا اور ابر کو کہ جو کہ دوشے ہوا پر سوار رہتا ہے پیدا کیا تاکہ مردہ کو زندہ کر دے نباتات اگائے پھر عبر کو کہ زمین پر برسنے کے لیے آمادہ لیکن ایک دوسرے سے جدا تھے باہم پیوست کیا یہاں تک کہ ابر سفید کے پانی سے بھرا ہوا تھا جمبش میں آیا اور اس کے گوشوں میں برق چشمک زنی کرنے لگی اور اس کے تح گہرے پردوں میں اس کی چمک آسودہ نہ ہوئی تو پھر اس ابر سے رم جھم پانی برسنے لگا ابر زمین سے اور قریب ہو گیا جنوبی ہواؤں نے اسے حرکت دی اور پانی ابر سے یوں دوہا جانے لگا جس طرح جانور کے تھن سے دودھ دوہا جاتا ہے اور پھر جب نا قے ابر نے اپنا سینا زمین پر ٹیکا تو پانی موسلا دھار برسنا شروع ہوا اور زمین کے لیے آب گیا ہو گیا پودے سر سبز و شادابی سے اور خشک پہاڑ ہریالی سے بھر گئے پس زمین نے اپنے مرغزاروں سے زینت حاصل کی اور خوش ہوئی اور جو کچھ اس میں رویدگی سے نمایاں ہوا مثلا شگوفے گلے درخشندہ و تازہ زمین ان پر فخر کرنے لگی اور خدائے بزرگ برتر نے نباتات کو انسانی غذا اور حیوانات کا چارہ بنایا اور زمین کے اطراف میں کشادہ راستے نمودار ہوئے ان راستوں پر رہ کرنے والوں کے لیے علامات و نشانات قائم کر دیے گئے جب خدائے بزرگ برتر زمین کو ہموار کر چکا اور اپنا حکم آفرینی سے انسان نافذ کر چکا تو آدم علیہ السلام کو منتخب فرما کر اپنی ساری مخلوق سے افضل اور برتر قرار دیا اور انہیں سب سے پہلا انسان بنا کر انہیں اپنی جنت میں آباد کیا اور ان کی روزی کا وہاں بندوبست کیا اور جس چیز کے کھانے سے منع کیا تھا اسے پہلے بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس معاملے میں اقدام و عمل معیت و نافرمانی ہے اور ان کے مقام و منزلت کے لیے خطرناک و نقصان دہ ہے لیکن آدم علیہ السلام نے منع کردہ کام کی طرف قدم بڑھا دیا گویا علم میں باری کی صداقت ظاہر ہو گئی پھر خدا نے توبہ کے بعد انہیں زمین پر اتار دیا تاکہ اپنی نسل سے اس کی زمین کو آباد کریں اور اپنے بندوں پر اسے حجت اور رہنما قرار دیا پھر جب اس کی روح قبض کی تو کبھی بھی لوگوں کو ربوبیت اور معرفت و شناسائی کی حجت سے خالی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کی حجت ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہوئی اور پھر کسی طرح کا مقام عذر باقی نہ رہا اور غضب خدا سے ڈرانے کا کام انتہا کو پہنچ گیا خدا نے اپنے فضل سے لوگوں کی روزی مقدر کی اسے کم اور زیادہ کیا تنگی اور فراخی کے ساتھ اس کی تقسیم کی اور اس تقسیم میں عدالت کو ہر طرح ملحوظ رکھا تاکہ حصول روزی کی آسانی یا دشواری کے بعد جس کی چاہے آزمائش کر کے اور دولت مند کے شکر اور فقیر کے صبر کو پرکھ لے پھر اس نے روزی کو فراخی کے ساتھ فقر و پریشانی کی سختی سے ملا دیا اور اشخاص کی سلامتی کے ساتھ آفات ناگہانی کو پیوست کر دیا اور شادی بے انتہا کے ساتھ غصہ اور اندوہ کو گلوگیر کر دیا اور خدا نے مدت عمر متعین فرمائی کہ کسی کو عمر دراز اور کسی کو عمر قوتہ کسی کو پہلے پیدا کیا کسی کو بعد میں اس کے بعد اسباب اور موجباتیں موت فرہام کر دیئے اور موت کو عمر دراز کی تنابیں کھینچنے والا اور عمر قوتہ کی رسیوں کو پارا پارا کر دینے والا بنا دیا اور وہ خداوند مطال داروں کے رازوں کو جانتا ہے اور چپکے چپکے باتیں کرنے والوں کی باتیں سنتا ہے دل میں جو اندیشے زن و گمان کے باعث جگہ بنا لیتے ہیں ان سے واقف ہے پختہ ارادوں دزدیدہ نظروں دل کی چھپی ہوئی باتوں غیب در غیب معاملات کا دانا و بینا ہے اور وہ باتیں جنہیں سوراخ گوش چوری چھپے سن لیتا ہے اس کے علم میں ہیں وہ سوراخ کے جن میں چھوٹی چھوٹی چونٹیاں گرمی میں حشرات و گزن جاڑے میں پناہ لیتے ہیں اس کی نظر میں ہے اور ماں اور اولاد کے فراق کے وقت صدائے گریا وہ سنتا ہے چلنے والوں کی چاپ حیوا کا مقام نمو کے درختوں کے اور ریشے کے خلاف میں ہے غاروں اور پہاڑوں اور دروں میں جائے پناہ بنانے والے حیوانات کے خفیہ اڈے درختوں اور ان کی چھالوں کے بیچوں بیچ مچھروں کے چھپ کے رہنے کی جگہ ہیں. شاخوں سے پتوں کے اگنے کا احوال سلب کے راستے گرمی اور سردی سے مرکب نطفے کے گرنے کا مقام اونچے اونچے بادلوں پھر ان کے باہم پیوست ہو جانے والے ٹکڑوں اور بارش کی بوندے گرنے کی جگہ اور ان جگہ سے کے بگولے جنہیں پراگندا کر دیتے اور سیل بارہ جنہیں نابود کر دیتا ہے ان سب کا وہ رمز آشنا ہے ریگستان میں حشرات کے رہنے اور چلنے کی جگہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پرندوں کے آشیا تاریخ نشیمنوں میں مرغانے ہوا کی نغمہ سرائی صدف کے پردے میں رہنے والی چیزوں لولو و مرجان جنہیں دریا کی موجیں پر ورش کرتی ہیں اور جنہیں رات کی تاریخی ڈھانپ لیتی ہے اور آفتاب کی روشنی نمایاں کر دیتی ہے جن پر پے در پے تاریخی کے پردے اور درشندگی کی روشنی پڑتی رہتی ہے اسے ان سب کا علم ہے نشانے قدم ہر آہستہ آواز ہر حرکت ہر سخن ہر جمبش لب ہر ذرے ذرے کی مقدار دوزن ہر جاندار کی جائے قرار ہر سدائے آہستہ کا ہمہما ہر نفس کا ارادہ اور ہر وہ چیز جو روے زمین پر موجود ہے وہ میوا ہو یا برگ درخت جو اس سے گرتا ہے یا رحم کے جہاں نطفہ ٹھہرتا ہے یا خون جو وہاں جمع ہوتا ہے اور جمتایا گوشت کا لوتھڑا یا وہ پیکر و صورت جو پیدا یا متولد ہو یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے اور اس تمام علم سے انسانوں کی طرح اسے تھکاوٹ اور تکان نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ خلق فرما چکا اس کی نگہداری میں بھی اسے ذرہ بھر کوئی دشواری نہیں ہوتی احکام نافذ کرنے اور مخلوقات کی تدبیر انتظامی میں تھکن اور سستی نہیں ہوتی اس کا علم سب میں کار فرما ہے اور سب کو محیط ہے اس کا دامن انصاف سب کے لیے وسیع ہے اور اس کا فضل سب کو ڈھانپے ہوئے ہے حالانکہ وہ بندے اس کی عظمت کے لحاظ سے کو تہیاں کرتے ہیں بار خدایا تو ہی بہترین صفات کا اہل ہے اور تیری نعمتیں بے پایا, زیادہ سے زیادہ شمار کے مستحق اگر تجھ سے امید کی جاتی ہے تو تو, تو ہی سب سے بہتر امیدگاہ ہے تیری ذات سے آس لگائی جاتی ہے تو تو, تو ہی بہترین سہارا ہے بار لاہ تو نے مجھے قوتیں گویائی اور بولنے کی قدرت دی جس سے میں تیرے سوا کسی کی مدہ اور تیرے علاوہ کسی کی سنا نہیں کرتا اور نہ میں ناکامی کے خزانوں اور مقامات شک کی طرف رخ کرتا ہوں اور آدمیوں کے مداح اور تیرے پیدا کیے ہوئے اور تجھ سے پرورش پانے والوں کی سنا سے میری زبان آلودہ نہیں ہوتی بار خدایا ہر سنا کرنے والا اپنی سنا کے اجر کی توقع رکھتا ہے میں تجھ سے امیدوار ہوں کہ توشاہ رحمت کی طرف میری رہنمائی فرما اور گنجائے مغفرت کا مجھے راستہ دکھا بار خدایا یہ اس کی مدہ ہے جس نے تجھے اس توحید کے ساتھ یقتہ اور بےہمتہ مانا ہے جو صرف تیری ہی ذات کے ساتھ مخصوص ہے جو تیرے علاوہ ان تعریفوں اور ستائشوں کا کسی اور کو مزتحق خیال نہیں کرتا مجھے تجھ سے ضرورت ہے اور اس ضرورت کی آجزی تیرے علاوہ کوئی رفع اور تیرے علاوہ اس کی کوئی تلافی نہیں کر سکتا پس اس مقام پر کہ تیرے ذکر میں مشغول رہوں اپنی رضا اور خوشنودی مجھے ارزانی فرما اور میرے ہاتھ کو اپنے سوا کسی اور کے سامنے دست سوال نہ بننے دے تو قادر و توانا ہستی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے